الحمد لله وقفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى is to the some مولا نالی مین سلو نال ندی جا لینی نمو سلو لسل مسلی شوکل سلاتی تھوڑی جی محنت کرو یا سیدی آبی بلات سید مسل يا سيدي يا محمد خاتر لمبیا لہتنا لو من والوان نالینک فرما دوست ان شاء اللہ فزیر ہے اللہ رب جی دعا اللہ نصیب فرمایا اسٹیج تو میرے حکم ہوا کہ ایک گھنٹہ بیان کرنا دعا کرو جن کو وقت اللہ رب المین منظور ہوا ان شاء اللہ کوشش کرانا بدعا کرو اللہ تعالیٰ نصیف فرما کی توفیق نصیب دوستو اس نفل شریف نے دو مناسبت ایک شادی کے حوالے مناسبت دوسرا نبی علیہ سلاۃ وسلام آپ سرکار دی امن شریف کا مہینہ ہے ملال شریف دو مناسبت نے یہاں دونوں مناسبتوں میں سامنے رکھ دیا جنہوں ونوا نے موضوع قائم کیا اس نے جنابانو اور اس بات اسی موضوع میں سامنے رکھ کے اسے اس سامنے رکھ کے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے اللہ حضرت علی رحم آپ سکار تک شیر ہے اس کا ایک مصر ہے اللہ حضرت علی رحم آپ نے فرمایا دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی تو دوستو ان شاء اللہ یہی میں جماعت جنابر سجانی ہے تو سر اس میں توجہ دن اور سننا اور سمجھنا ہے جس طرح کے پوری کرا دے دیں انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم جس طرح سمجھو کہ اب باراتیاں ہوں جانجی ہوں اور مدینے دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کیا ہے آپ تو یاد رکھو چیری دی دی دی براتی دی آپ کی قدرے کی وجہ ہے تو سو اصل براتی بن کے جاؤں گے جیت مدینے تاجدار کی قدر رب العالمی خدق اپنے مدینے تاجدار کا ساڑی وہ قدر فرمائے گھر بانی فرما دوستوا در چھوٹی جی بات ضرور کروں گا سرکار نے چاچے بڑا علم مقام بنیادی گر جی چ رکھو وہ ادب بنتا ہے اگر ادب نہ قسم خدا کرنا سینے علم تو خالی ہو جاتے اگر علم آب بھی جائے تو بے برکت بے رونق ہوا برکت آ نہیں ہو سکتا ہاں لقب ہے چاچے بیٹھے نے ایڈ ادب والے سن دو گلا پیش کرنا اے رسول اللہ وسلم آپ دے گھر کے آپ جو آپ ادی رات تصبیحت پڑھتے نماز شریف پڑھتے ہیں تجدید آپ کے معمولات کیا ہوں نبی علیہ وسلام کے نقیام اللہ صلی اللہ تعالیٰ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ قیام فرما رہے سن آزرت عبدال اپنے چاچے توجہ آپ نے اپنے چاچے اٹھایا اٹھا کے اپنے کوڑ کھڑا کیا کوڈ خرا کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی حضرت عبد اللہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلام آپ نے پکڑ اس طرح جی سلام پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ابن میرے چاچے کا پترا جی دا میں پکڑ کے اپنے قریب کرتا سا پھر پیچھے کیٹ جانے کیوں اٹ جانا سن ہاتھ بن کے کی عرض کیتی سونے میں جانا بھی رب ہے بخاری شریف کی روایت ہے نا توجہ بخاری شریف کی روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آپ فرمان واسطے بیت الخلا کے اندر تشریف لے کے گئے آپ نے باہر نکل <سؤال> کے وز فرمانا توجہ آپ نے باہر نکل <سؤال> کے وزو فرمانا اللہ تعالیٰ تقریر کرنی تو باہر تکیا ہوا لوٹا میرے بعد نے سمجھا جائے بس اس گل بڑی گل ہے لوٹا پانی کا بھریا ہوئے رکھا پیاٹا پانی کا لوٹا پانی کا بھریا ہوئے رکھا پیا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی والے فرمایا اپنی سوجا محترما ساری ماں پا قدرتی سلما پاک سلام اللہ تالا کو بغیر جناب فرما تو بغیر لوٹا پانی دا بھر کے رکھ دیا رسول اللہ تعالی والی وسلم آپ سرکار نے کہوٹا سدھا کیا سیدا کیولا پوچھا بہت کتاباں پڑی بس بس یہ ہے کتابیں نہیں پڑیاں بس ہزور دوٹے ہی چیز کتے نے پتا لگیا سمجھو پتا لگیا ادھر لکھنا توجہ جانے سیدے پیار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے اہ دے وہ جنہوں نے لوٹے سیدے کیتے نے رب دیا لوٹ لیا نے جہاں لوٹیا کے منگر بنے نے لوٹیا چی پیاریاں سیدیا کرانے پیدا لگے ربیہ رحمتہ انہاں نو لبدیاں نے جنہوں نے رب دے لوٹے چیہے کرنے گا نہ سنو نہ آواز کوئی نہیں بالکل بیکار نہ بولو نہ اللہ جو ہے بولو سبحان اللہ <متحن> <ترجم> <ترجم> <متحن> میں گل دسن لگایا اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ ہے جن نبی علیہ سلا اسلام کا سابی یہ حضور دا غلام او حضور دا نوکر او ہے حضور پانچ سرکار انہوں نے کول بٹھا کے خصوصی تربیت فرما دن ہوتا ہے شادی کا موقع ہے سلسلے کی گرانی وہی روایت آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آم سرکار د ح حضرت عبداللہ ابن اباس ردی اللہ تعالیٰ نے پچھلے پاس تشریف فرمانے سواری اتنے سوار نے سواری اتنے میری باتیا سواری آپ سوار ہیں اگر آپ کو دین گل دی اگر رانو اگر زوک ہوئے تو میرے ذہن میں جنابوں سنا چار سبحان اللہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ و... دی حضرت اسامہ بن زید نبی علیہ کا منہ بولیا بیٹا غلام حضرت اسامہ بن جید حضرت اسامہ حضرت, حضرت, حضرت زید کے بیٹے بیٹھے ہوئے کیا حضرت اسامہ بن زید ندی اللہ تعالیٰ نے آپ سر پچھا پایا نبی علی سلطو اسلام پورا دا پورا کافلا ہزار لشکر پورے کافلے روکے پر ہوا تھا حدرت بن جادر آپ نے پیشاب شریف فرمانا سی. سا کر کے آپ نے پورے کافلے نو روکیا آپ پیشاب شریف فرما کے جس وقت واپسی آئے آپ کی نک چپٹی سے دنگ کر بڑے حسن و جمال والے سلام نے پور لشکر نے روک لوکی گل خدا کی کر کے گل بڑی سوہن آ رہی ہے میں تجی الگ دل درد رسول اللہ آپ سرکار کا وسال ہوا آپ کے ٹولہ توڑے مرتد ہوئے کلمہ پڑھنے والے جنہیں دلریا پڑھیاد ہونا احتراج کیا ہزور نے خاطر پورے لشکر پورے کافلے روکے رب نبی امین پسند نہیں آئے چیلے جنہوں نے پسند پسند نہ ہوئے ٹھیکے مار کے باہر کٹ لیا پسند کرنے جنہوں نے سارے یار دی پسند پسند ہے درواز بولو نا سبحان اللہ میری بات سمجھ رہا ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم قسم خدا کرنا مرتا تو جنہوں نے قسم خدا دی کر کے انا تو سب نبی علیہ دی پسند ہے پسند ہے پسند ہے پسند نہیں کہم کو پسند ہے تو سانس پسند نہیں یارو کیسی لانت پہ تا کر کے میں گل کرنا ہونا جدو جی کدو شریف سامنے آ جاؤ کدو شریف سامنے آ جاؤن اگر طبیعت در نفرت پیدا دوری پیدا ہوئے کر زبان نہ کھولیا کر چنگے نہیں لگے مدی تاجدار پسند سی تین گھر کر رہے سب حضرت نے یار کیا مسئلہ حضرت عبداللہ اللہ کے جس خوشی اس وقت رب نو یاد کر جھا ہوگا توجہ ہے نظر آؤں بولو اللہ۔ کھڑے رہو گے تو میرا سارا توجہ ہے بولو نہ میری بات رہے نہیں سمجھ رہا لہذا وہ بڑا کمینا بڑا نیچ ذہن ہے بہت اولا ذہن ہے میاں ہر وقت دین شریعت نہیں چلتا ہوں دا. شادی بیاں شادی ہے شادی کا مطابق لمحات گزارا جائے تو تین یہ ہے جنا لگتا ہے جس وقت کافرا کے مطابق کنارا طریقے کے مطابق سکھا کے مطابق دے دن دے مطابق جس وقت خوشی کے لمحات نزارا جائے تو نزدیک اس وقت شادی قسم خدا کی سوائے ہوئی ہو سکتا چاچی موقع چڑھ کے چاچا چا ناراض کر دیا گیا ماما ناراض ہوئے کر دیا گی تایا ناراض ہوئے کر دیا گی کپی ناراض ہوئے کر دیا گاچی ناراض کر گے سالا ناراض کر, گے کر گے پر محمد شریعت نہیں نا کر خدا دی کر کے رب اللہ نہیں ڈے گا ہوتے میرا ہم فرما چھوڑے گا فرما نہ رے عشان نہ رے تاقیر نہ رے روسیا نہ جو ہے سجنا بولو نا سبحان اللہ میں ایک جملہ بولنا اس جملے جناب تو بڑی کروڑی کروڑ لانت پہ کروڑ لانت پا کہ میں خوش ہوئیے مدینے کا تاجدار آپ کا دل دھی ہوئے آپ کا دل پرشان ہوجنا دربیس جب مسلمان کی دھی بہت سر نگا کر کے کلیاں بازار کے ناراج بھی ہاتھ کے میرے مدیار کا دل کن دھی ہوئے گا سب خدا دی کر کے آنا او بڑا کمینا بننا زمانے کا آج تک نہیں ہو سکتا منافق ہے وہ جی محبت والے والے پیار والے عربت والے ہوں قربانی والے والے آخری وجود ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے سانو تو خوشی ادو ہی ہونی جدو یار خوش ہو جائے ایمان ہے کیا ہے کیا محبت ہے بڑا اسلام کا زمانے میں دیا ہے اپنی مثال میدان ما گا جہودن بی, بی سی تیرا میرا بن سکتا بڑا ہی بے وقف ہے چڑا کے ترقی بڑی دینا چاہتا ہے وہ دلیل ہے وہ دنیا کرنا چاہتا ہے میرا مدینے کا ساجدار عزت والا ہے جہاں درد آ جائے انسان, تا انسان ہے کتا بھی عزت پا آ جاتا ہے جانور کدے بھی ہون میرا نبی نگاہ کر دا حضرت بنا چاہیے سر حضرت <تصفح> اسلام <تصفح> کا دربار ہے دے دربار حضور پاک سرکار کے دے دے جی سامنے آیا آپ نے اٹھایا بوٹی بول پی نے جس جی سرکار میری رکھا گیا جی میرے زہر ہے دو گلان نے دو زہ نے دو نظریے نے دو سوچا نے دو خیالات نے دو عقائد نے دو نظریات نے ان جہاں جی پڑی نے خیرا نے بھی پڑھیا ماما نے بھی پڑھیا گہرا نے پڑھیا پتا لگا پاک نہیں بول پیٹھی بول پیٹھی بولی مگر لگا پتا لگا ہزور پاک غائب نہیں ہے جی تو یہ گل ہوئی نہ سد کے جمعان ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی شہخر قرآن قسم خدا کر کے شیخ القرآن قرآن کے حوالے شیخ قرآن ہوئے نے آپ سر چوتھا پکایا جی چار وارا موت آئی میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ زندہ ہو ربکم دا آپ نے ہاتھ لایا رب فرما فرمایا حضرت <سؤال> صاحب نقل نہیں ہوں چڑھتے نماز پڑھ لے قرآن پچھے پڑھنی تران پڑنی میں اگلا بند نماز پڑھا رہے تو کورتے تھوڑا جا گند لگا پچھلے نماز پڑھ لیں گے گند لگیا میں گند لگ جائے پیچھے نماز نہیں ہوں دل سے گساخی تو گند لگ جائے نماز نہیں ہوگا میں گل کرنا آدمی تو تو قرآن پڑھتا سر قرآن سننا میری گل گل سنو ہندوستان سے پاکستان ونڈ نہیں ہوئی میرے توجہ ہندوستان پاکستان ونڈ نہیں سی نا اس وقت یار میرے میں بٹھانا بٹھا ہندوستان پاکستان ونڈ نہیں ہوئی نا اس وقت ہے اس وقت پانی ویچن واسطے پانی فروخت ہندو سن مسلمان بھی سن مسلمان دل بالٹی مسلمان پانی ہندو بالٹی اندر لکھتا ہندو پانی ہندو پانی ہندو پانی مسلمان پانی مسلمان پانی عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان دی بالٹی تو ہندو نہیں ہندو دی بالٹی تو مسلمان پینا گارا نہیں کرتا لفظوں پچاویا جی ہالٹیاں پکو خوہ تو پانی آیا ہندو دی بالٹی ہے مسلمان پانی پینا گوارا نہیں کرتا خوہ ایک ہے تھی پانی پینا کیوں نہیں گوبارہ کرنا آخر پاویں خوہ ایک ہے پر بالٹی کا موہ بدل گیا میں پانی پینا گوارا نہیں کرگا قرآن سمجھ گھر کہ کوئی نہ آئی باتو بے کر دے رہو تو میرا خطاب ہی ختم ہو جانا کیونکہ گھنٹہ تو پورا ہونے والا ہو گیا ہوگا ذرا اسی بات نہ بولو نہ سا حضرت بی... میرے نبی علیہ سلاطو سلام کے سامنے گوشت آیا آپ نے لکما اٹھایا گوشت کا ٹکڑا بول پیا اس گل نتیجہ پیش کر کے میں گل شروع کرنا یہ یعنی شروع کرنا تک یہ حضرت بشر بن مارو نبی علیہ اللہ نے آپ نے فرمایا تین پتا نہیں سی لگے ویچ زہر ہے قسم خدا دی سن رہے کلیا بہ کے روح گا حضور نے فرمایا تین پتا نہیں سی زہر ہے حضور پتا لگ گیا سی. آپ نے فرمایا تیکما کھ کے منہ چ باہر چٹیا کیوں نہیں ارجکی تور بار اٹھ کے جان اس نے مہلت دتی نہیں کیونکہ اتنا زہریلا اور جناب کا دربار بندہ روٹی کھا رہا ہو لکما اٹھا کے بندہ باہر سٹے نہ جرا کواہ تھوڑی الجن اور, اور تشویش پیدا ہوتی ہے ارج کی سونے اگر میں اٹھا کے منہ سٹے جنابروں تکلیف ہونی رہی جی میں اپنا کلیجا پڑھانا گوارا کیتا ہے پر میں محمد دا دل دکھانا تے پریشان کرنا گوارا نہیں ہائے ہائے ہائے مک جاتی قسم خدا دی کر کے محبت کی مثال ہے کہ دے سامنے میں مدینے کے تاجدار دل دکھ جائے یار افسوس کن افسوس اثر سد افسوس مسلمان ہی ختم ہو گئی اور سارے دل زمیران ایمان ختم ہو کے رہ گیا ادھر ویکو نبی سنت طریقے کی گل آئے چاچی یاد آ مامی یاد آئے پھوپی یاد آئے چاچا یاد آیا ماما یاد آ ملاوٹ نہیں کریے نکاح ہو تو درو ہوا ہے چاچا ناراض ہو جائے چاچے نے آخیا جی بینڈ باجے نہ میں شریک نہیں ہونا چڑھ کے چاچا ناراض ہے دنیا تو دنیا پھر میں جس طرح نبی علیہ اللہ دی کوئی گل میرے نبی منہ جملہ نکلے کوئی گل نکلے کوئی گل میرے نبی علیہ سلاطو سلام دے منہ نکلے وڈی تو وڈا اکل والا دنائی کئی بار دے جملے نکل جاندے یار میں ویسے حکمت بہادر اس طریقے میرے نبی علی سلا اسلام کی ذات پا کے رب نے ایڑے آن دیں میرے بڑے میں گل جی کرنا چاہتا دنیا کے اندر <ساور> بڑے حسن و جمال ہیں اج کل ویسے دنیا بہت پاگل ہے نیٹ ہے یوں ہے فلاں ہے فلان یار نہ کیا بات ہے حسن خیر ہو گئی ہے حسن پہلے نہیں سنتا میں گل پکی ہے یہاں حسن پہلے نہیں سنتا پر دل بھی کمی ہو گئے ایک گل پکی دنیا دا کوئی حسین لیاؤ سو نہ لیاؤ اس جمال والا لیاؤں سونا کل حسن ختم اج سونا ہے کل حسن ختم موٹی جی گل کرنا فرحان قادری دا دنیا نے نا یاد رکھا بڑا نا سنیا بڑا نا دی خاطر جان دوں تقتر دی خاطر حجوم لگے ہوں سن اج نام بھی یاد نہیں رہی گیا دنیا جر ہے ہے تو سی مگر انہوں نا یا نہ والے کوئی نہیں رہ گئے قسم خدا دی کر کے آنا انج حسن مٹ ہے ختم ہو ہے برباد ہو جا والا ہوئے جمال والا ہو ایک منٹ سارے جدو عجیب بات یہ ہے میں کرا کوئی ایک آ گیا سارے ادھر جو ہے راجا اللہ سونے سنو گل کی کر دنیا کے اندر سونے اسلر جمال والے لے آگا تو کون توڑ کے لیا دیں مگر کسی دن تھک پانی چاہے پینا گوارا نہیں کرے گا پر یار نہ رب نو پیار ہی اِنور پا سرکار تھوک شریف بھی کریں گے بلا لیا میری میٹھا بھی کر <تصفح> وی گل ہے یار پیشاب ہے پیشاب یار پیشاب نا تین فرت والی شہ ہو سکتی رب نے آدھے یار بلی لگنے دیتی نہیں اگر پیشاب شریف ہے تو رب نے وہ بھی پاک بنایا گل کرا خواب دیکھا مدینے آپ میرا کہ حضرت خاضی بیٹھو میں ماما خیر اچھی شان مقام کی آپ سکار بکروگے بھی سہ لینا بڑا دھیان لتابی نبی یہ کتاب نے نبی قرآن کے پچاس لکھا آپ نے جاننا ہے،, ہے قرآن کا پتا ہی کوال کریم قرآن, قرآن کو مسجد مکھی دی فرما دے شراب مختلف ان دے پیٹ نکلتی ہے موہ پاسے نکلے تے بنے گی شرمگاہ وجود نہ لگ جائے چفا بنا سکتا؟ تقبیر نارے رسالت، نارے تحقیق، حق کے سنت، آسان امام ہے ذرا لوکو نا سبحان اللہ توجہ ذرا پھر نا سبحان اللہ ہائے ہائے میں وہ گل ضرور سنانا چاہنا جناب حضرت میں محبت رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار علی اتنے میں روایت پڑھنی ہے اس بات پھر میں چل رہا ہے اور نبی علیہ السلط وسلام آپ سرکار کہنا آگے دولے لے ایک آل تانو جو رضا بولو نا سبحان اللہ نبی علیہ ہجرت والی رات جس وقت مکے تو مدینے والا جا والے سن اس وقت رستے کے اندر جناب ام محبت ای ای ایک لمبی بادو مسلمان ہوئی سن پہ انہوں نے کلمہ نہیں سڑیا ہوا یہ لوگوں دی مہمان بازی بڈی بڈی مائی ہوئی دی مہمان لوگا کی مہمان وادی کردی دی سی نبی علی سلادو سلام جی گزرے نبی علی سلام کو ہاتھ بھی رب نے کمان والے بنا نے حضور پاک سکار نے ہاتھ رکھیا حوالے اور دھدے گا ہزور نے چویا ہائے, ہائے آپ نے خود چویا چو کے خود بھی نوج فرمایا گلاما نو بھی در بی, بی دے سارے برتن فر دیتے روانہ ہوئے نے جدو اگانا ہو سدکے جا واپسی آیا درو بندے دیتر محک مہکی ہے او خصوصی مہمان آیا خصوصی مہمان آیا بی بی نے نبی علیہ دے حسن شریف کا منظر اوہ وہ سامنے پیش کرنا ہے سدک جا بی نے بیان کیا کی بیان کراج واحر وفي عجل وفي أشماره وطفن في صوته سهل وفي عنقه وفي ضحيته كساسة الزج أقرب إن قمط فعليه معار ويتكلم سماه فعلاه أجمل الناس وأبهاه من قريب أم من بعيد وأحطنه أجمل من بعيد الحول والمنطق فصلة لا نزل ولا حزر كان منطقه خرزات نزل يتحبرن ربعة لا تسنأه من قول ولا تختهبه عين من قسر غسن بين غصرين فهو أنزل الثلاثة منظر وأحطن شاد مستفا میںارت واسطے نہیں پڑھی کہ پڑھی کہ میرا بڑا سکون نا سبحان اللہ سو توجہ بی اس گل کا مطلب سیدھی ترجمہ کرانگا ترجما وقت گا گزر جائے گا بی بی نے گل کی تھی کمال کر بی بی آخری جس مرد ناج ویکھیا ہے جس انسان میں ویکھیا ہے بڑے بڑے سونے ویخے تورو تے سونے لگتے ہیں پر قریب کوئی سونے نہیں لگتے پر آج میں نے ہے تورو ویکو کیا بات ہے نیڑو ویخو کیا بات ہے بیبی نے کمال کیا بیوی آسنیا نہیں اگر بولے بٹھاس نہیں کئی چہرہ موہرا سونا ہوں مگر گل چاس نہیں کئی گل چاس ہے مگر چہرہ موہرا سونا نہیں آخری جانو دیکھ ہے اگر خاموش ہو جان کیا بات ہے رب نے انہاں دا وجود اجدا بنایا ہے انہاں دے وجود دے جس ہی ون وی ویکھ لو پھر دل بچا کے بندہ ٹور جاوے جو ہو سکدا ہی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ هون میں تو نو سنانا اور اس بعد پھر نالوں نال گلا سلاما دے ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ اللہ حرب المل کریم قرآن مجید فرقان حمید, حمید فرمائے مدری یار بڑی بڑی نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں چھوٹیاں بڑی نشانیاں وکھائیوں نشانیاں بھی امام <سلام> امر آدمی اللہ شریف شریف اس اس ندی تاجدار نے اپنی صورت ایک ہے کہ آپ نے رب نے دلہن بنا آپ د رات کام کی اے نہیں ہو سکدا ہووے خدائی وہ لکی روسفا تو اے بھی نہیں ہو سکدا بولو <ترجوح> نسبان نارے تقبیر ڈار رسالت نے تحقیق تو سجنا درد لو نسبان ہاں خدائی آپ سرکار توجہ آپ سرکار دولے ہوئے دُلہ تل ہو, دولا دولا دولا دولے روے ہو, ہو روے تو نہیں ہو سکتا ہوو خدائی تو لکی رہے مستفا تو نہیں ہو سجنا ادھر دیکھ ہن میں اپنا موضوع قرآن قران دی ایت دے نال ثابت کیتا ہے قران دی ایت دے نال موضوع اپنا ثابت کیتا ہے تے ہن اگے دلیلاں پیش کرنا واں درادا اوکھن بولنا سبحان اللہ اپا ہن برات جو توڑنی ہے چنج توڑنی ہے ادھر دیکھنا قسم خدا دی کر کیا نا قول کائنات رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آدے یار واسطے بنائی ہو اپنے حبیب واسطے بنائی ہو اپنے محبوب واسطے بنائی ہے سجنا سادا ایمان ہے سادا ندریا دروے ہو گل کرنے والے گل کرتے کرنے والے اتراج کرتے ہیں رب العالمین گلا مایوہل کریم نے فرمایا خالا فی الارض جمی رب انسان جو کچھ بھی بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا گندم کھیت بنایا بغات بنائی کر سوال ہوتا ہے رب نے یہی فرمایا اصا بنایا رب نے فرمایا اصل سارے انسان بنائی سارے بنائی سنی ہر در رب العالمین جللہ حل گریب نے اپنے جاندی جان ہے جنگ توڑ یہ جی لاڑا کلا ہی ہوتا ہے براتی ڈھیر سارے ہوتے نے لاڑا کلا ہے براتی ڈھیر سارے اگ جدو پہنچے نے پدرا پدرا بھی ٹیگا پکیا ہوگا پکا آخر ہے وہ بارتی میں تہو کی جاننا وا یہ خوانایا ساریا لاڑے لاڑے نے, نے, سار نے, نے پر یاد رکھو میں تہن کی جاننا وا ایسے ستکار سب فرما ہوئی ارد جمیا اچھا جو کچھ بنایا ہے انسان آتے تیرے بنایا یہ منجی دیا دے گا کنک دیا دے, دے گا کمنی والے بولو نا سارا اللہ دے سبی کا نام ہی بڑا میٹھا ہے تو جو نے فرمائی نہیں درد بولو نا سبحان اللہ اوی اویں نی کے خڑکے دڑک پچھلے بھی بولو سبحان اللہ سڈے نبی کا نام ہی بڑا میٹھا ہے چمڑے چمڑتے نے جلیبی کھا لب لوا نال چمڑے نے ایک بار لفظ محمد بولو چلو لفظ محمد بولنے آ ایک وارا نہیں دو وارا لب لوا چمڑ دے پیارا جایا تو میٹا جا توجه يا حضرات اخن البولونا سبحان الله سی لگتا ہے رب فرما ہے ہے ہے دیے میٹھا ہے سوادی ہے گلے تو بڑا سوکھا تھلے اترن والا ہے پر حکیم صاحب تشریف فرما نے جان دے نے جدو ملیریا دا بخار ہو جاوے اوتھے میٹھا دودھ وی کوڑا لگدا ہے او سونیا دودھ میٹھا ہو جاوے میٹھا دودھ وی کوڑا لگدا ہے او جدو نبی دل نو نبی دی گستاخی دا ملیریا ہو جاوے پھر نبی دا میٹھا نا وی کوڑا لگدا ہے پر جدو جسم نو ملیریا ہو جاوے پھر دائی حکیم کو نہیں پیندی جدید رو رو ملیریا ہوتا ہے پھر دوائی بھر نہیں دیتا پیتی ہے شان مستفی عزمت مستفی نار تقریر نارا سال نئے تحقیق نہ سن توجها الى سجدة دراء الله سجنا گل کر جاوا اتنے گل کر جاوا میری بندہ لگی ہو جاتا نعر تک رسالت بھی مار تک رسالت نعرنا چاہیے نعرے رسالت نہیں مارنا چاہیے میں کھانا گل بالکل صحیح ہے انہ دی گل سولہ نے بالکل ٹھیک ناراض راؤ ادھر سولہ بالکل ٹھیک آخر کیعرے مار دے کہ جو بھی ٹھیک کرتے جڑے نعرے نہیں مارکیٹ کرتے ہو گئی میں جواب بھی نبی فرمانے میرے نبی, نبی بارگاہ رسول اللہ, ان اللہ سلام رب لال تیرو سلام آخر ترو سلام آخر ہے کتابیں وقوف مولوی ہے جڑا خدا ہے وہ گلی کا بندہ سلام نہیں کرتا میرے وتیرے ساجدار خود رب سلام کردہ ہے سجنا درد بولو نا سبنا مائی جکر ہوئے گا تیرا ذکر ہوئے گا ازانا میرا ہوئے گا تیرا ہوئے گا تقریرا میرا ہوئے گا تیرا ہوئے گا ہاں تقریرا میرا ہوئے گا تیرا ہوئے گا ہاں یہ دروی کلمی ہوے گا تیرا ہوے گا پر یاد رکھ لے ایک تھا انج دی ہے جتھے رب دا ذکر ہوندا ہے نبی دا نہیں وجدوں جانور دی کرنا ہوئے ککڑی کرنی ہوئے. دو دی ذبح کرنی ہوے ادوں رب دا ذکر تے ہے رب قہار بھی ہے جبار جب بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے میرا قینام دار صدکے جاواں آپ دی اللہ رب العالمین دی رحمت دے مظہر نے او جدوں جانور نو ککڑی نو ذبح کرنا ہوے اوتھے رب دا نام ہے اوتھے میرے نبی دا نام ہے او جڑے خبردار خبردار نارا نہ ماریا جد جلسا کرنے جلسے ایمان دیا کڑیاں ایمان دکڑیاں جیوا کیا جائے اتنے نبی دان کا نعرہ نہیں وہ چی گام نبی نعرہ تھا مارے تو حیرت کی گل <تصال> کر کے حیا گل کر کے محبت کی گل کر کے ایمان ج چھوڑ دینا سال نیسالی تو جو ہے نا سجنا دراز بولونا سبحان اللہ حال کافی سارا سفر کرنا ہے تھکو نا جا اچھی بات نا بولونا سبحان اللہ سجنا نبی کا نام چوم کا رب کا نام اللہ لب لبا نہ چمڑے جڑے نہیں لب لب نے لبا نو چومیا نہیں پر جفز محمد بولے تو بارہ لب لبا لبو لینے پیار رب نے آجے نہ چومنا بھی آج یار نہ چل چھڑیا سجنا سفان خیر سجنا اپا برات ٹور بیٹھے اگے لا کے چلنے ہیں سجنا توجہ برات چیری ہوئے برات جا رہی ہوئے لارا بیٹھا ہوئے گھوڑے سے لارا ہوئے و سجنہ کوئی کوئی لاڑا مرسی میں لارا میں میں, محمدہ میں, حمدہ میں مجتبہ رب, رب لال آیا لارا تے میرا مدینے دا تو کے تے پاس جم پیا ہے بولونا صبح اللہ سجنا توجہ ہے پھر دراؤ چیو بولو بولونا سبحان اللہ سجنا یہ درویخ اے درویش اے اصول ہے توجہ اے اصول ہے کہ نبی جیتھے فوت ہو رہے اوٹھے دفن کیتا جانتا ہے جیتھے فوت ہو رہے اوٹھے دفن کیتا جانتا ہے او سرک سجنہ مرزے مرزا قادیانی دے منن والے مرزا یاکھ دینے سادہ مرزا رابدہ نبی سی میں یاکھ ناما اصول کیوں توڑ دے ہو امر یا لیٹری اندر پورو بھی لیٹری اندر تاں کے سنی مسلمان جا کے پشاف کرے تھار سدی ستھینے سیرے چوچے انہ جا نبو پتھرو ہاتھ پاوے ملتی ہے تو جو ہے سجنا دلوکھ بولو اللہ سفان ہاں سجنا ادھر ادھر گل قبر پرستو تو سا دی قبر پرستو چل قبر پرست نہیں اگر قبر پرست ہوتے نواب مارے ترس تراغ پرست آخر میں چراغ پرست نہیں ہوں اگر میں چراغ پرست ہوا وہ جدو تہار نو پیا ہو میں ہاں اگر قبر پرست ہوں ہر قبر اصا بھی اسے قبر جانے جنہیں ایمان دن دیا لائٹ نکلدی جو ہے نا سجنا دکھنا بولو نا صبح اللہ اگر پیسے پڑے نے, نے. مثال بولو نا سبحان اللہ اگر بولتے رہے تو دیا گیا ان شاء اللہ بولو نا صبح اللہ اگر گلا سواد چلو پیسے بن دیا گے سجنا یہ درویش یہ درویش کوئی آخ میں دماغ خراب ہوا آخری نبی ورگے ہاں نبی کے بھی دو ہسرے ساڈے بھی دو ہسرے نبی دو پیرے ساڈے بھی دو پیرے میں مثال دے کے مسلا سمجھا وا میرے ہاتھ کے اندر سو روپیہ ہے پانچ سو روپیہ دسونے کا ہے بولو چکر لو سونے کا ہے سونے کا ہے نہیں چالی دا ہے کاغذ کا ہے وہ سونے جہاں ریڑیاں پاؤں جی پکوڑیا کاغذی کا پر یہ فرق کیوں ہے جی میرے پکوڑے کھا لیں سموسے کھا لیں اگلے میرے کو نالیاں سٹتے ہیں تین اگلے جناب والا پٹوئے پا کے پر تیرے حکومت لگی میرے حکومت کاغذ حکومت لگ جائے آم کاغذ نہیں روے انسان جی مہر لگ جائے آم انسان بھی نہیں رو جو ہے نا سجنا درد اکھڑا بولو نا سب اللہ ہاں سجنا ادر ویخ وہ جی آم کاغذ ہوئے جن موہر نہیں وہ گلیاں وہ میں بھی گلیاں پر مدینے سیر کر جاوا ہاں ادر ویخا ہلو سنت و جماعت کا ایمان جیتے میرا نبی دفن ہوا ہے جہاں مٹی کا ٹوٹا میرے نبی جسم لانا لگا ہے بولا نا لوالا ہے لوالا ہے سوال ہے یہ زمین ہے یہ یہ ہو گیا سجنہ اقلی دلیل پیش کرنا توڑا ایمان دا گا سجنہ ایک, کا ہے ایک کا ہے رب دے سیر گاہ کسی قیام فضیر نے زندگی گزارتے اپنے زندگی کے لمحات گزارتے عبادت کرتے ہیں دینے رہائش کا سجنا جانتے ہمیشہ مقام ہے ہے گاہ سیرام را دقام نبی رو در تو سیر گا بولو نا گل کر جا قیلے کیمانداد ہوچی آواز نہ بولو نا اللہ کر سجنا میرے آکا نام دار مدری تاجدار آپ سرکار جیتے دفن ہوئے نے حالے چاہیں دھد بھی پھوانا ہے لاڑے ندھ بھی پھوانا ہے ذرا سجنا ترویخ، ترویخ میرے اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سرکار دفن ہوئے نال نبی جنت والا ہے ابو بکر نبی جنت والا ابو بکرد ہے سجنا دراز نہ سبحان اللہ سجنا ادر توجہ تجو ادر ویخ اچھا پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا دا تیسرا دا، چوتھا علی دا سبحان جو نےرمائی نہیں ذرا جاؤ خلن بولو چوتھا مولا مجھ کو کئیوں بڑا کور اٹھتی ہے پہلا نمبر علی دا ہے ہوں دا ہے علی رشتے دار ہے علی رشتے دار نبی دماد دا رشتے داریادار ہے, رشتے دار ہے ابو بکر بھی رشتے دار ہے علی دماد لگتا ہے ابو بکر لگتا ہے دمادرا کی جا بجا ہوں وہ جہاں سہرا ہوں باپ کی جا بجا ہوندا ہے پیٹے کا مقام چھوٹا ہوندا ہے باپ کا مقام ہے۔ پہلا مقام ابو بکر دا ہوئے گا سوال یہ ہے جی سورا بکر ہے جواب ہے علی گھر بھی میرے نبی بیٹی ہے عثمان بیٹی ہے اسمان بھی دماد فرمان پاک نبی دو نے نے گا نبی فرمایا میں یا اپنی مرضی نے مولا دی مرضی میں کر دما بارے کھولنا ہے وہ سجنا جہرا تیرے دماغ کھولے وہ کمینا ہے وہ جا میرے نبی دماغ بارے کھولے گا وہ کتا وا کمینا ہوئے گا بارت سبحان اللہ پیر بہو شیر سنا لینا مطلب اونچی بات نہ بولو نا سبحان اللہ ساڑھا پیر بہو فرماندہ چڑ چنا سارے كرا The no section up ہے گیا بڑی بڑی چوڑیاں پہنچا میں ہر وی رن کچھ ہاں اللہ تعالیٰ ماڈرن مرن تو مچا لے آپ ہم بولو اللہ تعالیٰ تھان ایسا پرانے سب مسلمان ہی سندے دے دے دے ایک منو دے اندر ہے کہ میری دعا سارنا چاند سے جا سارے چاند سے توڑ جاؤ نہ اسرائیل گیڑا کھتن کی لڑ نہ پوے کام انگریج نے انسان ہے پر اگلی گل بھی انسانیت رول کے انسان اندر اللہ دا نام روڑیاں نظر آئے جس طور کے اندر میرے مولا کا نام اشتہار لکھا اخبارات لکھا رب دوڑیا ناریاں کٹرا آئے قسم خدا دی کر کے اللہ اس قوم دی انسانیت کٹرا وچ رل گئی ہے اس قوم دی انسانیت ناڑیاں وچ رل گئی ہے اس قوم دی انسانیت قسم خدادی دی او تے رل گئی ہے اوے قسم او او او خدا دی عزت والی قوم اوئی ہوتی ہے وہ جڑی آپ تے دلیل ہونا گوارا کرے پر رب دے نام پر رلدا گوارا نہ کرے رب او بھاویں زمین تے اون اوناں انسان ہوئے گھر گیا کوئی ہوئے گانسی کوئی ہوئے گی اپنے کپڑے بچان اپنے کپڑے بچھان اپنی جتی بچھان اپنی ساری تی اندر اندر کے تے کیا ہے ایک بولنا قسم خدا کیا نا سینے دا طوید بنا ایمان جی دور دا دا ہے, دا دا ہے کفر دا مرن دا دور ہے آپ نے فرمایا سی وقت دا دا دا دا چرا زمانہ کوئی برلا کو ایمان گا اگر ایمان بچانا چاہے اگر اپنی ایمان کی سلامتی چان ہے اگر کلمے سے موت صرف فکیر دیا نا لا لے, بٹھا لے. دل دماغ پختہ پکا کر لے کد تیرے میرے تیز کا وقت بھی آنا چاہی دا ہے کہ موڈے تے بوری ہو جائے آخواسے رب کا نام روڑیاں چکن جا رہے گند چھت پائے روڑی چڑ رب دن کے نام نو اٹھا واسطے رب موڑ بھی قیامت والے دن دو, دو سکتا ہے بے نیاز ضرور ہے پر جب اپنے بندیا چڑھتا ہے سنوت محفت رب درخت رب کی محفت مسجد کی رب دا نام پیرا نام چیری مسیح پنڈا اندر تو کے میں سجدہ کرا تو میرا دل پاک <تصفح> ہو جائے گا چھلے لہت لہت کے دی اندر میں لیا ہوئے میں دے نصیب نہیں شدت نو حاصل ہو نے آخری پلیت ہو سکتے آپ رب دان پلی برداشت نہیں کر گئے رب دے, دے دل پاکی نصیب فروا کے بولو سبحان اللہ اپنے سور درو بھی نہ توجہ ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ سمجھ آ رہی کہ کونی دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے ہلکا یارہ میں بھی محتاط رہا تو ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے بھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر پر اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر توجہ ہے سجدہ ذرا ذوق سبحان اللہ دل کے لٹ جانے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے نام تمہارا آئے گا یہ کہانی پھر صحیح اگے چل رہے بولو نا سبحان اللہ ادھر گا کر رہے تھوں ادھر بھی سیاد لاڑا ہے میری دسنا ہے یہ لاڑا ہے وہ کی کرتا ہے چاول نہیں کھانا وہ اندر جا کے او میرا نبی کہنا دلا رہا ہے خلک سے اونیا شیرو سل خلک سے اولیاء ہر ہار کے بولو خلک سی اولیاء اولیاء اونلیا شیرو سلو خلک سے اولیاء اولیاء اونلیا شیرو سل خلک سے औलिया से रसूल بولو اپنے مولا کا پیارا ہماری اپنے مالا کا پیارا ہماردی دونوں کا دولا کے بولو دونوں کا دور نرڑ کے دونوں کا دولا دونوں لولا رکھ کے پلو جیتے نہیں جانا دونوں آلم کا دولا دولا anyway. دونوں آلم کا دولا دونوں آلم کا دولا حور چول ہے پر جا لاڑا اندر جا کے دھوپ پیتا ہے بولو دولو جنہوں ملیا ہے ذرا بولو وہ اندر جا کے ہاں اللہ تعالیٰ نصیبہ چ کرے وہ اندر جا کے تیرے رہے نہیں ہوں دوبارہ ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے وہ ادر جا کے وہ اندر جا کے دودھ پیتا حضور تسامی بولو وہ اندر جا کے وہ اندر جا کے دودھ پیتا ہے میرا نبی کنا عطا لاڑا ہے سن آ میں ہوں بخاری کی روایت میرا نبی کنا عطا ہے چلا رہا اندر, دا دا دا اندر کے جا کے دودھ پیتا ہے صدقے جاواں میرے کہنا اور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپ سرکار نے مسلسل مسلسل روزے رکھے جنوں نے نے صيام بیس سال مسلسل روزے رکھے میرے آقے نامدار مدری تاج نے فرمایا یار روایت بخاری دی میرے نبی سلاد اسلام نے فرمایا یار اس وقت سجنا روایت بخاری دی ہے پوری سرد پر دینا بولو نا سمان اللہ ہاں اللہ <سؤال> کرم دینا دانی پڑھا نے حضرت ابراہیم حضرت ری پڑھیاویل <سؤال> پڑھا محمد ابن شیخ السلام حافظ حمد ابن ابی طالب کو سیراجدین مبارک بن حسین پڑھیا قلا بن شاہ پڑھیا حضرت عبد بن مظفر حضرت محمد عبد بن محمد بن مظفر ادابی کو مکی بن ابراہیم نے حضرت اکبا نے تو انا سجدہ گل بھلنی نہیں گل بھلنی نہیں لارا بہ کے دھو پیتا ہے فرمایا روزہ رکھ دیا لے کے روزہ ایسا بھی نہیں آس کرتے چار نے حکم نہیں بس جیسے گلاما نے فرمایا میرے وی او لارا کے دھد پیتا ہے میرے نبی نے فرمایا نوا بھی نہیں فرمایا میں رات رب کو گزارنا رب رب میم چڑتا ہے کلک سے اولیا او لیا سیرو سل کلک سے اولیا ہاں ادھر اپنے مولا کا پیارا بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارے ربین دونوں کا رکھ کا دونوں کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا نبی اپنے مولا کا اپنے چلائی کا ماڑے لوگ ہے توجہ ہے ہے میرا متنی تاجدار کیا ہے نکاح ہوا مدی کے سونے عورت ہوگی انہ نکاح روٹیاں چوپڑ چوپڑ کے بغیر کتے پوچھے میرے گا سے سمجھے نہیں میں تھوڑا جو موڑ کٹ رہا گنٹا تو میرا پورا ہو گیا ہے بسنا میں تھوڑا جو کر ہو گیا جو ہے روک نہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بولو نہ لا ادھر گل آ جائے جرا لاڑا ہوں نہیںانا نے ہر رات دیا ہوں میں اٹھارا نہیں کچھ رابری راب فرما رہتے ہو سکتے کسی بزرگ کا گدار ہو رہا ہے نا نے کئی لوگ آپ ملاد لوگ سو کے جانے میں سوتے ہیں کیونکہ تے بڑا سکون آؤں تو جس وقت ماں چ کے سو لگے نا ماں آئے پی لے سو لگے میں دھان ایک بار یہ پی لو سو बाबा जीसी नेता ठंडा दुध दी जितने ठंडे दुद्ध ठंडा दिन जितने तत्ती की तकलीफ के लोग बड़ी गलतराज करते हैं چار تکلی ہوا میں ہور نال پڑھیا ہوا روٹیاں چپڑ چپڑے ہے شرحال ہوا مدینے کا ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਜਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤਲਾਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਵਜੂਹ ਹੈ نہیں بنے گھر بوڑھا نہ گی تو ہو کسوت ویک لوگ اپنے بچوں کے کسوت بھی ویک لو نکا جہا بال تیش پکڑا چڑیا جی خطرناک دماغ سوچتا سب بابے میں نے گل کر دیتی مان لے جاتی جا سا بن گیا نا آج بڑھاپے کے بڑے بڑے دماغ سی ہو سی پہلے کلما نہیں پڑیا مسلمان مکے چائے باہر پنڈ چکے چائے نے سامنے عورتیں آ رہی سمجھ دل بھی قابو ہو گیا ہے گھر پا کے لٹک جانا خسلیاں کام ہوں مردوں کا مرد ہوتے نا کڑھیا دی خاطر جان دن والے نہیں ہوں ربطر دل بے قابو ہو گیا بہانا بنایا کافرا جو کر کے نتیجہ پیش کرنا میں رسا مٹان ہے رسا مٹا کوئی تیار نہیں میرمانی کرو بی نے کیا تھا شیلے لے رسے وٹ پینے شروع ہو گئے نال گپا شپا مجھ رہی نے اندر کا سواد بھی پورا ہو رہا اسے ہی اثنا کے اندر انہیں لمحات کے اندر گلی گزرا جا زمین قدم رکھے ترا پرمانا لاؤکس بہادل بلد ون بہادر بلد ہے تو وجہ لاؤکس بہادر بلد ون تلجم بہادل بلد ان کے تین ماڑنے نے سنے گا قسم خدا دے کر کہنا حیران ہو جائے سن دونوں عالم کا دو جائے گا دونوں آل کا دُلہ ہمارا نبی دُلہ پڑے جانے کا لا البلد پہلا معنی لا معنی نہیں مگر کرنا ہی نہیں لا معنی کیا ہوں نہیں مگر ہے معنی نہیں کرنا اٹھانا ہاں ہاں سب کچھ ہے پر کعبے کی وجہ نہیں اٹھا رہے لا دانا بنے گا شہر قسم کیوں نہ چاہنا پر میں یار ون تصا دی قسم اٹھا دو میں یار کی قسم نہ تیسرا مانا ہے لا مانا نہیں موجود ہو مانا کتنے لکھے قاضی یاد جی خیر حضور پاک چلیے پڑھیا پڑھیا سن کسم کداج سوک پوری توجہ نہ سن کلیا بنے گا نہ زبان گے ہزور پاک سکار آپ جا ہزار ناراض نہیں ہونا ہزور پاک سرکار آپ کو جدو جی بیٹھے سن آپ نے بگلیا دنیا لیا وہ جس نے بھی محمد کی آپ نے فرمایا یہ حضور کی گل سی غلام کا آپ نے فرمایا بے رخ شارد آرمایا یار نسے ہوئے کی بنیا جدونی چڑھیا اسلام مسرول <سؤال> کر لیا گیا ہزور اللہ <سؤال> قولا معروف ہو کوئی بندہ خیر بو ایتی آگیا ہے خیر بندہ بو ایتی آگیا ہے انہیں دروازہ کھرکایا ہے انہوں کسی شہدی لوڑ ہے انہوں کسی شہدی لوڑ ہے گھر دے اندر کوئی مرد نہیں تو سانتے باپ دینا ہے مجبوری مر گئی ہے فرمایت فلا تخدا نبی القول بولے آجے مال بھی بھی مر دل گا سوچنا و دروے مر دل غیرت والا مردہ پیتا بسانا یہ ملتے میں چوکال کرنیوں میں تل رچکدار رہ دینا علی بولا تاکہ اگلے دے تیر دے اندر کی دے گلتا خیال نہ چلا جائے ہون آوے نتیجہ ہون میں تسنا اے دونوں کے اللہ نولائیاں نتیجہ کرنا سنو سنے ہوں اسلام کے اندر پر پتہ ہے سب نال بڑی بد اخلاق عورت کی رہی ہے سب نال بڑی بد اخلاق عورت ہے آپ پتہ سب اخلاق اخلاق کیا سلاحلیل جیفی ابو ہنیفا یہ ہنیفا مام ابو ہنیفا کی بیٹی کا نام سے ابو ہنیفا ابو ہنیفا ہنیفا کا باپ تو مذہبی زنانہ ہے تو ہوں؟ دا نماز پڑھتے ہو نہیں ہونا تعالیٰ کوتے نہیں تو وہ عالم کرے نبیت سے کھوتے کہہ رہے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں ستاورون الناس بغري وتم سونونتم تتلونوا ذكاپلا پس عین وبس صلا و انها لكبیره اللہ فرماتا ہے اے نماز بڑی بھاری ہے اے نماز بڑی اے بڑی کھوتے دی کلامت ہے جو ہی وزن پاؤ گے اندر لیا جان گیا کھوتا یاد رکھ لو ضرور جناب پتا ہوئے گا جا کوتا ہوں کھوتا اپنی اپنے, اپنے کنڈ سے دس من چک لے گا مگر سر سے کپڑے کا باہر نہیں چکے گا آشار. اور موٹی نشانی جو نشانی ہوتی جو وزن لدو لتان کھلدی جان گیا رب نے فرمایا کئی آلم کھوتے ہو لا الحمد آمین جارے بڑے کبرا گئے تو آ جا بھائی جے ہر واری آم سرجدا سلام پیر سارے اُدالے ہو گئے سرکارو تساں چاہ دا بندہ کو بڑی وی کر دی میں ہاں ترلا شرلا مارا گے جی تر گیا تو تر گیا جہاز کہ دروازے بی بی چڑیل نہیں ہونا چاہیے میں گلی چڑھا پیا سور بندہ باہر کسی نے پڑے گا چڑیل بیٹھی ہے رب گرپنا پہ مکاو دروازے سے بندہ آیا دروازہ کرکایا میٹھے لہجے کون جے چاہ پی بہ جائے بندہ آیا غیر ہے جدو بیجے بولنا جڑ کے نسنا نہ کری پیڑی ہو جت بھی بچ جائے گی آنے والے بندے کا بوبے سے آیا ایمان سے گندے خیالات بھی بچا یہ حق بھی ادا کیا ہق بھی ادا کرنا کو ذرا توجہ گل بڑی نصیحت تموج ہے میں ایک گل کرنا ہونا اور میں تقریباً یہ ربی لوبر شیو کو گاٹے تقریباً کیونکہ گل چنگی لگی ہے نسیحت دی رہی تھی میں ہر تھانے کرنا استاد صاحب ٹھلا میںتار لگنا پینے ہاں خدا ایک جیسا بہن چاہ نہیں آنی خیرت مندہ ہوا ناراض ہوگے تو ناراض ہونا ہی میں تصویر کے کپڑے لوگ آئے کیا بی بی مریا مرد جی فرمائی آپ نے فرمایا بیبیا نی مری مرد جی <tiny his feet> جی بی بازار بن کے جگن مقام پڑھ خدا دی کر کے در ویڑ دیا بہنا بازار <oland> <left onder location> مولا حسین واگو بہن نوکری کا تیور ان بیبیاں کپڑے بالے گا نہیں جاتی وسما نا... اس اسطان... اسطان... سامنے بندے خیر بندیا کا نام ہی لینا گوارا نہیں سن کرتے یہ سکی تھی باپ وے ابا جی میری لات لکھو کہ میں سابن لایا ہے صاف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کنجر تو کنجر خاندان میں ہو سکتا پر کافر چکل ماری اور تالی بھائی خاندان تصویر چونکہ بہن ہے کسی دی دھی کسی گھر والی ہے پورا جگ و لاتا رہی ہوں کریم لائی ہے کیا مسلمان کیا مسلمان لینا گوارا نہ کرے دھی بہن کے سامنے وہ کنجرا کی گوارا کرے گا یار دماغ بتا جاتا رہا کاروا کے دل سے احساس سے جاتا رہا خریدنے کا آپ نے فرمایا یہ بیبیا نے کپڑے بنا مردہ مردہ نے بنا نے فرمایا لولہ بلوے بنا سکتے خرید ہی نہیں سکتے خرید ہی نہیں سکتے تیسری گل اس مکان ہے کہ ساری بی پانے جدو غیر پانے ہونے جیسے غیر پسند کریں گے وہی پسند آنگے جدو ادھیا واسطے پاڑے ہونے شہر پسند آنگ بہنوں تو پسند آ جان گے اللہ تعالیٰ سمجھ بس یار ترکار وقت بھی یار اللہ تعالیٰ دی بول بولے نے اللہ تعالیٰ کا بول منظور فرما اگر کسی بندے سے کوئی اتراج کال ہے تو سویر میں یا کسی نہ لگر سیف لیندا نہیں ہے؟ یعنی سلام تو بغیر کوئی نہ